الله ان الله و ملائكته يصلون سل على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المدين الجود والكرم والاه و بارك وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محبت و عارف نبی کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں و اور ان کو پہچانتا بھی ہوں سلو حبیب اللہ و مولانا محمد معد الجود والقرم وعا ببارک وسلم شلا وسلاما عليك یا سّدي یا سّدي یا سّدي یا مقي یا مد یا عرببي یا حبيبي یا طبيبي یا رسول الله صلى الله تععا عليه وصللم الله تبار وتعالى جل جالهُ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے یا کفرو و اخوانی اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا اذا ضربوا في الارض او كانوا هزل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا جب وہ سفر کو یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے یا نہ مارے جاتے ليجعل الله ذلك حسراتا في قلوبهم اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے والله يحيي ويميت اور اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے اللہ ما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے یہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر 156 ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا الحمد اللہ کے فضل و کرم سے ہم چوتھے سپارے سے متعلق درس قرآن سماعت پر مار رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے میرے پیارے بھائیوں کچھ دنوں سے آپ جو سورہ سور عمران کی آیات تلاوت ان کی سماعت فرما رہے ہیں اور ان سے متعلق درس بھی سماعت فرما رہے ہیں وہ غزوہ احد سے متعلق ہیں اس آیا پاک میں بھی اللہ تبارک وطا نے ان صحابہ, کو، ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جو ہے اس غزوہ میں شرکت کی اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر کو یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے یا نہ مارے جاتے اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے کل کا درس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے غازیان عہد کو ان کی گزشتہ غلطی پر متنبع فرمایا یعنی درہ چھوڑ دینا یعنی جو درہ انہوں نے چھوڑا تھا پچاس تیر اندازوں میں سے چالیس نے تو اس سے متنوع اللہ نے فرمایا اب انہیں اس آیت میں دوسری قسم کی غلطی سے بچنے سے اللہ ہدایت فرما رہا ہے کہ تم نے درہ تو چھوڑ دیا ہم نے معاف بھی کر دیا لیکن اب توکل نہ چھوڑ دینا کہ اس در کے چھوڑ دینے سے تو کفار مکہ لوٹ پڑے تھے مگر اس دررے کو یعنی اگر تم نے اللہ تعالی کی ذات پر توکل کو چھوڑ دیا تو شیطان تم پر پلٹ پڑے گا اور مسلط ہو جائے گا پچھلی آیت میں اس قابل معافی قصور کا ذکر تھا جس کی اللہ نے معافی دے دی یعنی میدان سے قدم اکھڑ جانا اور اب اس ناقابل معافی جرم کا ذکر ہو رہا ہے جو انسان کو تقدیر کا انکاری بنا دیتا ہے اور اپنی تدبیر پر اعتماد دلاتا ہے اللہ اکبر گزشتہ آیت میں اسی عملے گنا کا ذکر تھا جو کبھی کبھی انسان سے سرزد ہو جاتا ہے یعنی جہاد سے بھاگ جانا اب اس قولی گنا کا ذکر ہو رہا ہے جو دن رات ہم سے ہوتا رہتا ہے جس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے یعنی گزشتہ پر بلا وجہ ندامت دامت اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہو جاتا وغیرہ وغیرہ پچھلی آیت میں منافقین کی اس بکواس کا ذکر تھا جو انہوں نے اپنے متعلق کی تھی کہ اگر ہم عہد کے میدان میں نہ آتے تو نہ مارے جاتے اب انہی منافقین کی اس بکواس کا تذکرہ ہے جو انہوں نے دوسرے غازیوں کے متعلق کی کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو کیوں شہید ہوتے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے گزشتہ آیت پاک میں بھی یہ سمات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو نے بڑے واضح انداز میں ایسے لوگوں سے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرما دیا اور ما قتلنا ہا ہونا یعنی اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے تو فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لابر ذل لذین کتب علیہم القتل الى مداجئہن اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے تو اس آیت پاک میں آیت نمبر 156 میں بھی رب یہی بات فرما رہا ہے دوسرے انداز سے فرما رہا ہے یمیت اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے یہ موت اللہ دیتا ہے اور پیدا بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جہاد میں اصل میں زندگی ہے جہاد میں موت نہیں ہے اگر بچ کر ا جائیں تب بھی زندگی ہے شہید ہو جائیں تو اس زندگی کی, اس زندگی کو تو قرآن نے بیان کیا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولا كن لا تشعرون بل احیاء وہ زندہ ہیں ولا ارشاد فرمایا تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اللہ اکبر تو رب کریم فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ولاقول ان کو یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں وہ تو زندہ ہیں تمہیں شور نہیں ہے اللہ نے ان کو ایسی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اور یہاں پر بھی رب یہی فرما رہا ہے اللہ ویت اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے واللہ اللہ بیما کا بصیر اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے یہ درس ارشاد فرمایا ہے اے مسلمانوں تم ان منافقوں کی طرح کبھی نہ ہونا جن میں دو ایب خصوصی ہیں ایک یہ کہ وہ دلی کافر ہیں اگرچہ بظاہر تمہارے ساتھ ہیں دوسرے یہ کہ وہ بے صبر نہ شکرے ہیں خود بھی بزدل ہیں دوسروں کو بھی بزدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے ہم مذہب منافق یا ان کے رشتے دار مسلمان کسی لمبے سفر پر جائیں کاروباری سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے اور وہاں اتفاقاً فوت ہو جائیں یا جہاد میں جائیں اور وہاں شہید ہو جائیں تو ان مرحومین کے عزیزوں قرابت داروں کے پاس بڑے خیر خواہ اور غم گسار بن کر پہنچتے ہیں اور بظاہر خیر ہی کرتے ہوئے مگر در حقیقت انہی مزدل انہیں مزدل انہیں بزدل بنانے کے لیے کفے افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی انہیں منع کرتے تھے کہ نہ جاؤ اگر وہ ہماری بات مان لیتے اور مدینہ منورہ ہی میں ہمارے پاس رہتے تو نہ سفر میں مرتے اور نہ جہاد میں مارے جاتے خیال رکھو کہ اس گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں یہ محض ایک حسرت ہے جو ان کے دل میں رہ جاتی ہے رہا مرنا جینا تو یہ اللہ کے قبضے میں ہے جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے لہذا موت کا خوف تمہارے لیے دنیاوی و دینی سفروں اور جہادوں سے رکاوٹ نہ بنے کہ بات بات میں ڈرنے والے کمزور دل ہو کر نکمے ہو جاتے ہیں اور نکما آدمی کبھی عزت نہیں پا سکتا اللہ اکبر اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ تمہارے ہر کھلے چھپے کام دیکھ رہا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ بھی شہید ہوئے تب بھی ضرور مر جاؤ گے قسم خدا کی تلوار کی ہزار ضربے بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے آسان ہیں جو موت کے خوف سے چھپ کر گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں وہ جہالت اور زلدت کی زندگی میں رہتے ہیں اور عزت کی موت ضلت کی زندگی سے بہتر ہے اور یہ مشہور زمانہ ٹیپو سلطان کا بھی کول ہے کہ گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول دوبارہ سماج فرما فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ بھی شہید ہوئے تب بھی ضرور مر جاؤ گے قسم خدا کی تلوار کی ہزار زرمے بستر پر ایڈیاں رگڑ کر مرنے سے آسان ہیں جو موت کے خوف سے چھپ کر گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں وہ جہالت اور ذدت کی زندگی میں رہتے ہیں اور عزت کی موت ضدت کی زندگی سے بہتر ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اس آئے پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ کافروں کسی باتیں بھی منہ سے نہ نکالا کریں صورت سیرت اعمال افعال اقوال میں کافروں سے ممتاز رہیں جو لوگ مسلمان ہو کر اور وضاقت کافروں کی سی جان بوجھ کر اختیار کرتے ہیں وہ عبرت پکڑیں کھلے کفار اور منافقین در پردہ ایک ہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کو کافر فرمایا ہے اور منافق اعتقادی اس سے مراد ہے اور یہ بھی معلوم چلا زیادہ اگر مگر کرنا کفار کی علامت ہے مومن تدبیر کر کے تقدیر پر صابر ہوتا ہے تو تدبیر کر کے جو ہے وہ تقدیر پر صابر ہونا چاہیے تقدیر پر صابر نہ ہونے سے غم و تکلیف زیادہ ہوتے ہیں صبر و شکر دلی راحت کا ذریعہ ہے دنیا میں زیادہ مشغولیت زندگی کی زیادہ چاہت موت کو سخت بنا دیتی ہے اور آخرت سے تعلق موت کو آسان کر دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے الموت تحفت فت المومن کہ موت مومن کے لیے توحفہ ہے تو آخرت سے تعلق جو ہے وہ موت کو آسان کر دیتا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں موت زندگی حقیقتاً اللہ تبارہ کا تعالی ہی دیتا ہے سانپ کو مارنے والا یا بعض نبیوں اور ولیوں کو زندہ کرنے والا مجازن کہا جاتا ہے جیسا کہ یوق و یمیت سے معلوم ہوا اور یہ بھی ہمیں درس ملا ہے اللہ کے اس پاک کلام کی آیت سے کہ زندگی کی چاہت اور موت سے کراہت انسان میں بزدلی پیدا کرتی ہے آرام طلب قوم کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا بھی نہیں آتا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جسے مرنا نہیں آتا اس سے جینا بھی نہیں آتا کوئی تدبیر موت سے نہیں بچا سکتی موت آنی ہے اور ضرور آنی ہے جیسا کہ اس آیت کے پورے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں ہر مذہب میں نہ جانے کتنے فرقے ہیں مجھے بتا دیں دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں کبھی یہ اختلاف ہوا کہ موت نے نہیں آنا سب کے نظریات عقائد جیسے بھی ہوں موت سے کسی کو فرار نہیں ہے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اور یہ بھی معلوم چلا کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں جب تک عقائد درست نہ ہو تو اس وقت تک ایمان ظاہر ہے کہ ایمان والا بندہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے ان منافقوں کو کافر فرمایا جو زبان سے ایمانیات کے قرار تھے قراری تھے کہتے تھے ہم مومن ہیں لیکن رب فرماتا ہے یا ایمان والو لا اس کلینا لاتین کفروا ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا اللہ اکبر حالانکہ یہ قول کہنے والے منافق تھے جو کہ اس غزے میں شرکت جو ہے وہ کرنے کے لیے گئے پھر عبداللہ بنو بائی کے ساتھ منافقین جو تھے وہ واپس آ گئے اور وہ کہتے تھے کہ او قانو کہتے تھے او کانو غزل لو کانو عندنا ما ما ماتو ما ماں وما ماں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے یا نہ مارے جاتے اللہ اکبر تو یہ منافقوں کا قول تھا لیکن رب ان منافقوں کو فرما رہا ہے کفرو کہ وہ کافر ہیں کیونکہ وہ اعتقادی کافر تھے تو اللہ تبارہ کا تعالی جل جلال نے جو یہ ارشاد فرما دیا تو معلوم چلا کہ یہ کفار کا طریقہ ہے یہ قول کافروں کا ہے یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان اللہ تبارک کا تعالی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں رہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انہیں بڑا درجہ عطا فرمایا جب مسلمانوں نے سنت مصطفیٰ کو ترک کرنا شروع کر دیا اور دین سے روح گردانی اختیار کی تو پھر شیطان کا غلبہ ہوا یہاں پر میں ایک بہت ہی اہم روایت آپ کے سامنے بیان کر چاہتا ہوں ذرا توجہ سے جو ہے اس روایت کو سماج فرمائے امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ شیطان نے زمانہ صحابہ میں اپنے شیطانی لشکروں کو پھیلا دیا وہ سب نہایت مایوس ہو کر لوٹے کسی صحابی کو شیطانی جو مطلب چیلے چاندے تھے گمراہ نہ کر سکے مایوس ہو کر آ گئے ابلیس بولا اے میری ضروریت کیا حال ہے اس کے ساری اولاد اور ضروریت کہنے لگی کہ اے ابلیس کچھ نہ پوچھ ان صحابہ نے ہمیں تھکا دیا اور اپنی سیر سے باز نہ آئے یعنی اللہ کی اور اس کے محبوب کی اطاعت میں لگے رہے ہم نے بڑی کوششیں کی کہ ان کو گمراہ کر سکیں لیکن ہم صحابہ کو جو ہے وہ گمراہ نہ کر سکے صحابہ نے ہمیں تھکا دیا یہ اللہ رسول ہی کی طرح متوجہ رہے تو ابلیس بولا کہ اے میری ضروریت تمہارا داؤ ان صحابہ پر نہیں چلے گا یہ لوگ اپنے نبی کے صحبت یافتہ ہیں انہوں نے وہی اترتے دیکھی ہے اور اس لیے تمہارا داؤ ان پر نہیں چلے گا اللہ اکبر پھر جب زمانہ تابعین آیا تو ابلیس نے پھر اپنے لشکر چھوڑ دیے وہ بولے آ واپس آ کر بولے اے ابلیس ہم نے ان تابعین پر بھی قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے ہم ان سے بعد سے گناہ تو کرا لیتے مگر کریں کیا کہ شام کو یہ لوگ توبہ کر کے ہمارے گناہ جو ہم نے ان سے کرا لیے تھے وہ سارے ضائع کر دیتے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرتے کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا اللہ اکبر تو اس پر ابلیس بولا کہ یہ تابعین لوگ جو ہیں یہ لوگ اپنے نبی کی سنت کے قلعے میں ہیں اپنے نبی کی سنت کے کلا میں ہیں تم ان پر بھی کامیاب نہ ہو سکو گے البتہ ان کے بعد ایسے مسلمان ہوں گے جو گناہ کر کے توبہ نہ کریں گے اپنی اکڑ کی وجہ سے تمہاری پکڑ میں آ جائیں گے تم انہیں جہاں چاہنا لیے پھرنا تو میرے پیارے بھائیوں افسوس کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خاطر ابلیس کو جنت سے نکالا مگر ہم اسی ابلیس کو اپنے خانہ دل میں آباد کرتے ہیں اللہ, اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تابعین, تبا تابعین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی اطاعت کرتے رہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کار بند رہے تو دیکھو شیطان بھی ان سے جو ہے وہ مایوس ہو گیا ناکام ہو جاتا تھا جب مسلمان راہ راستے ہٹتا ہے سنتوں کو چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ پر قبضہ جماتا ہے اللہ تبار و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وا ان قطل تم فی صبی او مغ فیر تم مین اللہ و رحم تم خیر معرجمائے کنز المان اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے ولا او قطل اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے اللہ تبارک و بطالہ سورہ علی عمران کی آیات نمبر 157-158 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ دونوں آیتیں بھی آپ نے سماج فرمائی کچھ دنوں سے غزوہ عہد سے متعلق آپ در سماعت پر مارے ہیں قرآن کریم کی آیات جو کہ اس غزوہ سے متعلق نازل ہوئی ہیں اور درے والے صحابہ کا بھی آپ نے حال سنا ہے کچھ ذکر ان کا روزانہ ہو ہی جاتا ہے کہ ان پچاس تیر اندازوں کو نبی پاک علیہ السلام نے جب اس چھوٹی سی پہاڑی پر جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ بٹھایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن وہ ہٹ گئے جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو میں مختصر سا عرض کروں کہ جب گیارہ کافر جو ہے وہ مارے گئے اور ان کے علم بردار بھی جہنم رسید ہو گئے جب کے غزبہ کا آغاز تھا تو کفار کے حوصلے پست ہو گئے ان کے قدم اکھڑنے لگے انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا کافر حواس باختہ تھے انہیں کسی چیز کی ہوشنا تھی ان کی عورتیں چیخوں پکار کر رہی تھیں لیکن کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ تھا ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر دامن گیر تھی مسلمان مجاہدین اپنی ننگی تلواروں سے ان پر تابر توڑ حملے کر رہے تھے اور ان کے کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے حضرت سیدنا زبیر بن العوام اور حضرت سیدنا برّہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما کو قریش کی خواتین کے فرار کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ہند اور اس کی ہم جولی عورتوں کو دیکھا کہ ان کی پنڈلیاں ننگی تھیں انہوں نے پائنچے چڑھائے ہوئے تھے وہ باگی جا رہی تھی ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھی اور مکے کے سورما سر پر پاؤں رکھ کر باغے جا رہے تھے کسی کو اپنی عورتوں کو بچانے کی بھی ذرا فکر نہ تھی مسلمان مجاہدین کفار کے تعاقب میں دور تک چلے گئے اللہ اکبر تو بہرحال جب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین جو ہیں وہ غزوہ احد کے آغاز میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی اور صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین جو ہے وہ مال غنیمت لوٹنے لگے لوٹنے لگے تو اس وقت جو ہے درے کی طرف سے جو پچاس تیر اندازوں کا دستہ تھا تو حضرت عبداللہ نے حالانکہ انہیں منع بھی فرمایا کہ نہ اترو لیکن تقریباً چالیس اتر گئے اور حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت ایمان نہ لائے ہوئے تھے انہوں نے پلٹ کر جو ہے وہ حملہ کیا اور پھر جو مسلمانوں کا حال ہوا وہ کم و بیش آپ اس سے واقف ہیں کہ نہ صحابہ کی صفیں ظاہرہ کے پراپرلی تھی اور نہ ہی صحابہ کو یہ گمان تھا کہ ہمارے پیچھے سے ایک دم حملہ ہو جائے گا میں خصوصیت کے ساتھ سیدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالی ان کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے آمین ان کے صدقے اللہ تبارک کا تعالی ہمیں بار بار حج کی اور بار بار مدینہ پاک میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور رب کریم ان کے بے شمار درجات بلند فرمائے خرب ہا خرب رحمتوں کا نزول ان کے مزار پر انوار پر فرمائے اللہ اور اس کے رسول کے شیر سید الشہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یوم عہد کے اہم ترین اور علم انگیز واقعات میں سے ایک ہے یہ واقعہ جنگ کے کس مرحلے میں پیش آیا یہ بہرحال مختلفی ہے البتہ یہ بات ثابت ہے کہ جب اسلام کے مجاہدین اہل مکہ کے علم برداروں سے یکبا دیگر نبرد آزما تھے اس وقت حضرت سید الشہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خیر و عافیت سے تھے اور ان میں سے ابو شیبہ عثمان بن ابی طلحہ اور ارپات بن عبد البد شرجیل کو آپ نے ہی جو ہے وہ جہنم رسید کیا البتہ امام حسین بن محمد بن حسن نے اپنی تصنیف لطیف تاریخ الخمیص میں سے لکھا ہے کہ جب سید الشدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کفار کے ایک علمبردار ارتاد کو جہنم رسید کر چکے تو ان کا سامنا ایک اور مشرق صبا بن عبد العزا سے ہوا تو آپ نے اس کو للکارا اور فرمایا یا البنا مقاطی البذور اے لڑکیوں کا ختنہ کرنے والی کے بیٹے آ اور حمزہ کا مقابلہ کر جب سب سامنے آیا تو آپ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور وحشی اس وقت آپ کی تاڑ میں تھا یہ حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال ایمان لے آئے تھے صحابی رسول ہیں اس وقت یہ ایمان والے نہ تھے تو وحشی اس وقت سید الشہدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میں تھا چونکہ سید شہدہ امیر حمزہ نے ذرا بھی پہنی ہوئی تھی لہذا اس کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ میں اپنا نیزہ کس طرح پھینکوں کہ آپ شدید زخمی ہو جائیں یہ نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا بہت ماہر تھا نشانہ اس کا چوکتا ہی نہیں تھا اور غزوہ عہد میں شرکت کی ایک مین وجہ اس کی یہی تھی کہ کسی طرح میں دو شہدہ امیر حمزہ کو شہید کر دوں حضرت حمزہ مست اونٹ کی طرح جس طرح بڑھتے جو کافر سامنے آتا اس کو لطارتے ہوئے آگے نکل جاتے تہتے کرتے ہوئے نکل جاتے اس وقت جب آپ محمد کفار کو, کو تہتے کرنے میں مصروف تھے پیچھے سے وحشی نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا ایک تو یہ ہے لیکن امام بخاری ابو دعود اور ابن اسحاق اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ حضرت وحشی کی زبان سے نقل کیا ہے اور وحشی کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں سید ال امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کریمہ بن عدیق کو قتل کیا تھا جب قریش مکہ جنگ عہد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن متعم جو کہ بعد میں مشربہ اسلام ہو گئے تھے مجھے کہا کہ اگر تم میرے چچا کرعیم کے وقت حضور علیہ السلام کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو چنانچہ میں بھی لشکر کفار میں شامل ہوا میں حبشی الاصل تھا اور حربہ چھوٹا نیزہ مارنے میں کمال مہارت رکھتا تھا کبھی شاز و نادری ہوتا تھا کہ میرا کوئی نشانہ خطا ہو جائے ورنہ کبھی نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا جب جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مصروف پیکار ہو گئے تو میں صرف حضرت حمزہ کی سرگرمیوں کو تاڑتا رہا اور دیکھتا رہا کہ آپ مست خاکستری اونٹ کی طرح دن دھنا پھرتے تھے جدر سے گزر جاتے اپنی تلوار آبدار سے صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے تھے آپ کے مقابلے میں کڑا ہونے کی کسی میں جرت نہ تھی میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جو جتر رخ کرتا ہے لوگ باغ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں نے بتایا یہی امیر حمزہ ہیں میں نے دل میں کہا کہ میرا نشانہ تو یہی ہے میں نے ان کو اب پہچان لیا تھا اب میں ان پر ضرب لگانے کی تیاری کرنے لگا کبھی کسی درخت کے پیچھے کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا چھپاتا میں ان کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا اسی اصنا میں سبا بن عبد العزا سامنے آ نکلا حضرت سیدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے للکارتے ہوئے وہی فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کا جو ہے وہ جملہ کیا ہے تو جیسے ہی وہ سامنے آیا تو حضرت امیر حمزہ نے یہ بھی فرمایا تو حاد اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے یہ کہہ کر آپ نے اس پر حملہ کر دیا اور آنے واحد میں اس کے ٹکڑے کر دیے اسے موت کی آغوش میں جو ہے وہ سلا دیا اور اس کے بے جان لاشے سے ذرہ اتارنے کے لیے اس پر جکے یہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جو کہ اس وقت مجاہدین اسلام اور اہل عرب اپنے پیٹ پر باندھا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ تیر یا تلوار کا وار اثر نہ کرے لوہے کی کمیز آپ سمجھ لیں یہ ہوا کرتی تھی تو آپ جھکے تاکہ ذرہ اتاریں تو حضرت ویشی جو کہ ایمان والے نہ تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چٹان کی اوٹ میں تاڑ لگائے چھپ کر بیٹھا تھا اور لباس ذرہ اتارتے ہوئے سید شہدہ امیر حمزہ کا پاؤں پھسلا تو آپ کے پیٹ سے تھوڑی سی ذرہ سرک گئی ذرا سا پیٹ ننگا ہو گیا میں نے اپنے چھوٹے نیزے کو پوری قوت سے اپنی گرفت میں لے کر لہرایا جب مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا نشانہ لگ جائے گا تو میں نے وہ نیزہ پھینک دیا اور وہ آپ کے مبارک پیٹ سے گھسا اور پار نکل گیا سید شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس حالت میں بھی غضبناک ناک شیر کی طرح مجھ پر جپٹنا چاہا اور میری طرف بڑے لیکن زخم چونکہ بہت کاری تھا آپ زمین پر تشریف لے آئے اٹھ نہ سکے لیکن میں وہاں سے چلا گیا کافی دیر کے بعد آگے بڑھا تو دیکھا کہ ان کی روح کفتے ان سر سے پرواز کر گئی تھی تو صاحب امتناع نے یہ بھی لکھا ہے کہ وحشی نے آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا پیٹ چاک کیا آپ کا کلیجہ نکالا ہند کے پاس لے آیا اور کہا یہ حمزہ کا کریجا ہے اس نے اسے چبایا اس نے نگلنا چاہا لیکن تھوک دیا شاید وہ نگل نہ سکی اور بہرحال اور بھی واقعات ہیں میں بیان نہ کر سکوں گا بہرحال مسئلہ کیا گیا اللہ اکبر ویشی کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ جنگ سے کوئی دلچسپی تھی نہیں مجھے جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی نہ ہی مجھے جنگ میں آنا تھا نہ ہی کوئی مسئلہ تھا میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ میرے مالکوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم امیر حمزہ کو مار دو تو تم آزاد ہو بس مجھے اس کے علاوہ جنگ سے کوئی دلچسپی نہ تھی میں نے اپنی آزادی کا راستہ ہموار کر لیا تھا واپس آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اور لوگ جو لڑ رہے تھے دیکھنے لگا جب جنگ ختم ہو گئی تو واپس آ گیا حسبے وعدہ مجھے آزاد کر دیا گیا اس کے بعد میں میں مکے ہی میں رائش پذیر رہا جب مکہ فتح ہوا تو میں بھاگ کر طائف آ گیا لیکن جب اہل طائف کا وفد اسلام قبول کرنے کے لیے جانے لگا تو مجھ پر دنیا تاریخ ہو گئی اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا پھر مجھے خیال آیا کہ میں کیوں یمن یا شام نہ چلا جاؤں اور زندگی کے بقیہ ایام آرام سے وہاں گزاروں میں اسی, اسی بن میں تھا ایک شخص نے مجھے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کسی ایسے شخص کو ہرگز قتل نہیں کرتے جو دین اسلام کو قبول کر لے اس کی یہ بات سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ مدینہ طیبہ جا کر اپنے آپ کو سرکار تو عالم علیہ السلات وسلام کی خدمت دس میں پیش کر دوں چراچے میں سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچا لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں میری آمد کی اطلاع دی سرکار علیہ السلام نے اپنے بہادر اور الحد عزیز چچا سعید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو اپنے قابو میں پانے کے بعد فرط غضب سے اس کے پرخشے اڑانے کا حکم نہیں دیا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور زبان اقدس سے وہی بات نکلی جو ہادی برحق کی شان رفیع کے شایان تھی فرمایا اسے رہنے دو اسے کچھ نہ کہو ایک آدمی کا مشرف اسلام ہونا مجھے اس بات سے بہت عزیز ہے کہ میں ایک ہزار کافروں کو قتل کر دوں سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب مجھے اپنے بالکل قریب کھڑے ہوئے کلمہ شہادت پڑتے دیکھا تو سرکار کو بڑی حیرت ہوئی فرمایا کیا تم وحشی ہو میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے سناؤ کہ تم نے میرے چچا امیر حمزہ کو کیسے شہید کیا میں نے بالتفصیل سارا واقعہ سنایا سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خیر ہو اپنے چہرے کو مجھ سے چھپائے رکھنا مجھے نظر نہ آنا مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی